آبيك نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پر کر آراستہ کرو تمہارا درود پرنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ المحبت مدنی چلنے کے ناظرین مغرب کی نماز کے بعد ہم براہ راست سلسلے میں حاضری دیتے ہیں اور وہ ہے اے ایمان والو اور آنے مجید میں اللہ عز و اللہ نے نوے مقامات پر اس خطاب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو نوازا اے ایمان والو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختلف خوبصورت ناموں سے یاد فرماتا ہے یا ایوہل مدثیر و یا ائو المزمل و یا ائو النبیو اسی طرح اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یا ایو الدین امنو اے ایمان والو کے خطاب سے نوازا گیا ہے تو اس عنوان پر جو آیات کریمہ قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے چند آیات کریمہ کا یہاں بیان کیا جائے گا کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چار میں جو یازینہ آ آمنو کر کے جو اس کا آغاز ہوا یہ ایمان والو جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کا ادب اعترام و تعظیم کا بیان تھا تو آج ہم سورہ بقرہ دوسرے پارے میں آیت نمبر 153 سے پڑھیں گے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا یا ائیو لذین آ منو یا ان الله بری وابرین درجے میں کنزول ایمان اے ایمان والو صبر صبر اور نماز سے مدد چاہو بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے پھر شا فرماتا ہے ولا تقول تلفی سب لہ اموات اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بل اہ و تشور بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں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 مصیبۃ مصیبتا الین ازا بتم مصیبہ کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے کو تو کہیں ان راج ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا کام فلاو رب و رحمہ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودے ہیں اور رحمت بل کا محتدون اور یہی لوگ راہ پر ہیں آیت نمبر 153 سے 157 آپ نے سنی اس کا ترجمہ کنزولیمان بھی آپ نے سنا میں سب سے پہلے اس آیت ان آیات کریمہ کے تحت جو صدر الفاظ نویم الدین وراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی نے خزان العرفان میں جو کچھ نقل کیا اس کا بیان آپ کو کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ اللہ اس ان آیات کریمہ میں جو کچھ مضامین ہیں اسے الگ الگ کر کے بیان کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں استعمت کا بیان بھی ہے صبر کا بیان بھی ہے نماز کا بیان بھی ہے اور شہدا کا بھی اس میں بیان ہے پھر آزمائش اور امتحان کا اس میں بیان موجود ہے گا اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانور اور پھلوں کی کمی سے اس کی انشا اللہ از وجل وضاحتیں آئیں گی پھر جو صبر کرتے ہیں اور ان کی کیا پہچان ہے یہ جیسے بیان ہوا کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا پھر ان کے لیے جو برکتیں عطا ہوئی ہیں جو ان کو انعام عطا ہوا کہ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت اور یہی لوگ راہ پر ہیں تو سد الفاظ نعیم الدین ورد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علی الحدی قرآن پاک کی ان آیات کریمہ کی تفسیر بیان کچھ یوں ہی ہی کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ بیان ہوا کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو آپ لکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو نماز میں مشکول ہو جاتے اور نماز سے مدد چاہنے میں نماز استفقاء و سلاد الحاجت یہ داخل ہے نیز آئےت کریمہ کا یہ جو حصہ ہے اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو اس کے تحت فرماتے ہیں موت کے بعد یہ آیت شہدائے بدر کے حق میں نازل ہوئی لوگ شہدا کے حق میں کہتے تھے کہ ان کی ارواح یعنی روحوں کی جماع ارواح روح کی جمائیں ارواح کہ ان کی ارواح پر رسک پیش کیے جاتے ہیں انہیں راحتیں دی جاتی ہیں نہیں بلکہ معاف کیجئے گا حق میں نازل ہوئی کہ لوگ شہدا کے حق میں کہتے تھے کہ فلاح کا انتقال ہو گیا وہ دنیاوی آسائش سے محروم ہو گیا ان کے حق میں ہی آیت نازل ہوئی ولا تو مئی یلو فی سبھی لاہ امواد اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بل احیاں ولا کلّہ تشغرون بلکہ وہ زندہ ہے ہاں تمہیں خبر نہیں اس کے تحت فرماتے موت کے بعد ہی اللہ تعالی شہدا کو حیات عطا فرماتا ہے ان کی ارواح پر رزق پیش کیے جاتے ہیں انہیں راحتیں دی جاتی ہیں ان کے عمل جاری رہتے ہیں عجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے پھر حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ شوہدا کی روحیں سب پرندوں کے قالب میں جنت کی سیر کرتی اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں اس کے بعد صد الفاظ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کو قبر میں جنتی نعمتیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فرما بردار بندہ بنائے ہم بھی ان برکتوں کو پانے میں کامیاب ہو جائیں آگے لکھتے ہیں شہید وہ مسلمان مکلف ظاہر ہے جو تیز ہتھیار سے ظلمن مارا گیا اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہو یا مارکہ جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی اس پر دنیا میں یہ ہی حکام ہیں کہ نہ اس کو غسل دیا جائے نہ, کف، نہ کفن اپنے کپڑوں میں ہی رکھا جائے اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے اسی حالت میں دفن کیا جائے آخرت میں شوہدا کا بڑا رتبہ ہے پھر لکھتے ہیں بعض شہدا وہ ہے کہ ان پر دنیا کے یہ حکام تو جاری نہیں ہوتے لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ بیان کیا گیا کہ ان کو آخرت میں شہادت کا درجہ ملتا ہے جیسے ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا طالب علم دین سفر حج جو فرض ہے راہ خدا حزبت اللہ میں مرنے والا نفاس میں مرنے والی عورت اور پیٹ کے مرض اور تعاون کے مرض میں اور جمعہ کے روز مرنے والے وغیرہ ان کو بھی شوہدا میں شمار کیا جاتا ہے میرے مدنی چین کے ناظرین اس کے بعد جو ارشاد ہوا اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ لر سے اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے یعنی آزمائش سے فرما بردار اور نافرمان فرمان کا حال ظاہر کرنا مراد ہے بڑی اس میں بہت پیارا مدنی پھول ایتا ہوا کہ واقعی جب آزمائش آتی ہے نا تو فرما بردار اور نافرمانوں کے حال ظاہر ہو جایا کرتے ہیں جب بندے پر پڑتی ہے تو وہ پھر جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جایا کرتی ہے اس کا ہر ایک کو تجربہ ہوگا کہ آزمائش سے فرما بردار اور نافرمان کہ حال کا ظاہر کرنا مراد ہے وہ فرمائے گا کہ اور ضرور ہم ہی تمہیں آزمائیں گے جب آزمائش آئے گی تو یہ حال ظاہر ہو جائے گا کہ کون فرما بردار ہے کون نافرمان پھر مزید آگے یہ جو ارشاد ہوا نا کہ اور کچھ مالوں سے یعنی آزمائش میں یہ ہے کہ وہ نقص ان اول انفس و اور کچھ مالوں اور جانور اور پھلوں کی کمی سے اس طرح آزمایا جائے گا اب اس کے تحت بڑی پیارے مدنی پول صد الرفاظ نویم الدین آبادی اور احمد اللہ الحادی نے اپنی تفسیر خزان و عرفان میں لکھے ہیں کہ امام شافئی رحمت اللہ تعالی نے اس آیت کی تفصیلیں فرمایا خوف سے اللہ کا ڈر بھوک سے رمضان کے روزے مالوں کی کمی سے زکوۃ و صدقات دینا جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے موتے ہونا اموات ہونا پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے اس لیے کہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے نیز حدیث شریف میں آگے نقل کی ہے کہ آقائ دو جہاں صلی اللہ تعالی علی وسلم فرمائے جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب از وجل پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا عرض کرتے ہیں ہاں یا رب از وجل پھر رشاد فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور کہا انا ل انا ال روج تو اللہ تبارک عشا فرمات اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو یہ اس حدیث پاکی آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیسی اس میں مطلب برکت بیان ہوئی کہ جب بندے کا یہ ایک اولاد کا انتقال ہو جانا یہ کتنی بڑے صدمے کی بات ہے ہمارے یہاں بعض اوقات اولاد کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو باوجود یہ کہ یہ آیت پڑھنی چاہیے صبر کرنا چاہیے ہمارے یہاں ماض اللہ سما ماض اللہ بعضوں کا کفر تک بکے جاتے ہیں ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کلمات بیان کیے جاتے ہیں فرشتوں کے بارے میں کلمات بیان کیے جاتے ہیں علامان وال حفیظ بہت جہالت کا اصل میں دور ہے مدنی چینل کے ناظرین اور خیر یہ تو ہم سب کہتے ہیں کہ جیالت کا دور ہے جیالت کا دور ہے کیونکہ تا علم جو ہے نا دونوں طرح سے ہم دونوں طرف سے مطلب کہ پھسے پھنس فس گئے ہیں کہ ہم کوئی مطلب علم نہیں سیکھ سکے معلومات حاصل نہیں کر سکے زندگی کا ایک اپنا طرز عمل ہے زندگی کا ایک اپنا ہمارا ہمارا اپنا ایک انداز ہے یہ تو اللہ تعالی کی کروڑ رحمت ہے کہ مدنی چینل ہمیں نصیب ہوا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں مدری مذاکروں کے ذریعے تو قرآن کی تفسیر کے ذریعے حدیث پاک کی شروحات کے ذریعے مختلف سنت وبر بیانات کے ذریعے مدری مکالمے فیضان فیری وغیرہ یہ سلسلے ہوتے ہیں الحمدللہ ان کی برکتیں ہیں کہ ہمیں بہت سی معلومات گھر بیٹھے نصیب ہو رہی ہے اب آپ غور کیجئے میں اپنے ایک فیلنگس آپ سے شیئر کر رہا ہوں بات چلیے تو چلیں کچھ فیلنگس آپ سے شیئر کر لوں مثال کے طور پر اب یہ دیکھیے کہ یہ چلے یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم گھر بیٹھ کر مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اگر یہ بھی نعمت ہمیں حاصل نہ ہوتی تو غور کیجئے کہ ہم کیا کرتے کیا اس کے علاوہ ہماری کوئی ایسی نیچر ہے ہماری کوئی ایسی طبیعت ہے ہم کو ایسا مزاج رکھتے ہیں کہ علم دین سیکھنے کے لیے فلاں جگہ سفر کرنا علم دین سیکھنے کے لیے یہاں جانا علم دین سیکھنے کے لیے یہ بھی کام کرنا ہے علم دن سیکھنے کے لیے یہ بھی کام کرنا ہے نہیں ہم گھر آئے اور آ کر ہم نے مدنی چینل دیکھا اور اللہ کی رحمت ہے مدنی چینل دیکھا یہ بھی رب کی رحمت ہے اس پر آپ بھی شکر ادا کریں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یقینا اس وقت جو میں یہ کلمات عرض کر رہا ہوں اس وقت صرف وہی مجھے سن رہا ہے جو مدنی چینل پر ہے میرے ناظرین ویسے در جو ادھر ادھر ہیں وہ ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت اور کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس وقت ہم مدنی چینل پر ہیں اگر آپ دائیں بائیں تھوڑا سا تصور بھی کریں میں جھاکنے کا نہیں کہوں گا میں تصور کرنے کا کہوں گا کہ اگر تصور بھی کریں آپ تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ ان سے گناہوں میں پڑیں گے تو ہماری ایک مطلب سوچ بنی ہوئی ہے کہ کوئی کچھ ایس ایسا ہی کیا جائے کہ ہم مدنی چینل کو کچھ اسی انداز سے چلاتے رہیں کہ آپ کی اور ہماری توجہ یہاں وہاں نہ جائے مگر دیکھیں اب جسے دیکھنی عورتیں ہیں جس نے سننا یہ میوزک ہے جس نے یہ سارے مطلب کہ عجیب و غریب قسم کے کام کرنے ہیں تو وہ پھر یہاں وہاں مطلب کہ ہاتھ پیر مارتا رہتا ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایک سلیم الفطرت سلیم التباء مذہبی سوچ مذہبی ذہن رکھنے والے علم دین کا ذوق رکھنے والے شوق رکھنے والے گناہوں سے بچنے کا ذہن رکھنے والوں کو ہم مدنی چینل کے ذریعے وہ ایک سلسلے پرووائڈ کریں وہ سلسلے ہم نشر کریں کہ آپ کا دل لگا رہے آپ بیٹھے رہے صاحب میں بھی سمجھتا ہوں کہ شیطان اس طرح کے مطلب کے سلسلے اور معاملہ دیکھنے نہیں دیتا اکساتا رہتا ہے کہ یہاں بھی دیکھ لے وہاں بھی دیکھ لے یہ بھی آ جائے گا وہ بھی آ جائے گا لیکن یہی ایک زندگی ہے یہی ایک لائف اسپرٹ ہے جس کو ہم نے یوز کرنا ہے یہی ایک مطلب کے جنگ ہے اور یہی نفس کے ساتھ لڑائی جیسے جہاد اکبر کا نام دیا گیا نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے نفس کے ساتھ ہمیں لڑائی کرنی ہے ہماری نفس ہمیں گناہوں کی طرف بے باکی کی طرف برائی کی طرف اکساتی ہے مگر ہم نے ان تمام چیزوں سے لڑ کر ہم نے اپنے آپ کو نیکی کی طرف لانا ہے مدنی چینل وقتاً وقتاً امیل سنت کے جو شاخ ہیں امیر سنت کو محبت کرتے ہیں الحمدللہ اس کو کوئی مطلب کہ میری یہ بات سے کوئی کون اختلاف کرے گا کہ ایک کروڑوں مسلمان دنیا میں ہیں جنہیں امیر سنت سے والیحانہ بے پناہ محبت ہے چاہتے ہیں امیر سنت کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کو سننا چاہتے ہیں یہی یہ بھی ایک بیسک تھی کہ امیر سنت ہمارے درمیان مدنی پھول دیتے جیسا مدنی چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کوئی مدنی مذاکرہ مدنی چینل کے بعد شروع نہیں ہوا یہ امیر سنت کی سیری اور افطاریوں کے جو مناظر آپ دیکھتے ہیں جیسے بھی یہ امیر سنت کو ذرا دکھائیے ممیر سنت آ گئے اسلام بھائیوں کے اندر سوئچ کر امیر سنت کی طرف تو میں کچھ عرض بھی کرتا ہوں اب جیسا امیر سنت کو بھی آپ دیکھیں گے اپنے اسکرین کے اوپر تو ابھی یہ جو امیر سنت کا یہ جو انداز ہے جو مدنی چینل پر ابھی دکھایا جائے گا یہ دیکھیے تو یہ انداز مدنی چینل کے آنے کے بعد کا نہیں ہے یہ انداز بہت پہلے کا ہے مدنی مذاکروں کا انداز بہت پہلے کا یہ نیتیں یہ انداز یہ پہلے سے تھا بس اسلامی بھائیوں کو یہی قورن تھی کہ یہ چیزیں جو ایک محدود دائرے کے اندر ہے فیضان مدینہ کی چار دیواری کے اندر ہیں جو آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور وہ مطلب کہ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں تو کیا ہی بہتر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت یہ چودہویں صدی کی روحانی اور علمی شخصیت ہمیں عطا فرمائی ہے پندرہویں صدی کی جو عطا فرمائیے تو اس سے کیوں نہ مطلب ایکسپوز کیا جائے لوگ اس کو جانے پہچانے سے اور فیضیاب ہوں تو یہ دنیا میں رہا ہے کہ اولیا کرام سے لوگ فیضیاب ہوتے رہتے ہیں نیک لوگوں سے لوگ برکتیں لیتے رہتے ہیں تو یہ بھی ایک مدری چینل کی سمجھے کہ ایکسکلوزو ایک مطلب کہ وہ رول ہے کہ آپ کو مطلب امیر سنت کے معاملات بھی دکھائے جاتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں آپ سے وابستہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ان سب کی تعداد نو no ڈاؤٹ کہ یہ کروڑوں میں ہوگی نو no ڈاؤٹ ان کی تعداد کروڑوں میں ہوگی اور وہ سارے اپنے پیر صاحب کو دیکھنا جس سے محبت کے سو دیکھنے کو پسند کرتے ہیں الغرض ارض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے مدنی چلے کے ناظرین کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بہتر سے بہتر سلسلے اور جس میں آپ کو معلومات انفارمیٹو جو سلسلے ہوتے ہیں وہ آپ کو پیش کیے جائیں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی تو مدنی چینل الحمدللہ ہمیں کافی موٹیویٹ کیا ہوا ہے لیکن اس سچ ہماری کوئی اتنی زیادہ سوچ نہیں کہ ہم کوئی باہر نکلیں اجتماع میں آئیں جیسے رات مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں شرکت کر لیں کہ ہم آ کر کوئی علم دین سیکھیں اس طرح کی کوئی سوچ نہیں ہوتی ہاں اس کو میں دوبارہ اپریشیٹ کروں گا آپ کو میرے جتنے مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ آپ کو جزائ خیر عطا کرے اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوششوں کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بار میں کاروبار میں رشتے حلال میں اہل ویال برکتیں دے اور اس مدنی چینل کی ایسی برکت ظاہر ہو کہ ہمارے شہر میں بھی امن آ جائے سکون آ جائے ہمارا شہر امن و اشتی کا گہوارہ بن جائے اور آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائے ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے اندرونی بیرونی سازشوں سے اللہ محفوظ فرمائے ہمارے وطن عزیز کو اور دنیا بھر میں اللہ تباہ تعالیٰ مسلمانوں کو سرخ عطا فرمائے یہ مدنی چینل کو آپ عام کریں یہ زمدن بات چلیے میں... میں نے کہا نا کچھ ذہن بنا آپ سے فیلنگ شیئر کر لوں آ, کرتے رہتے ہیں آپ سے مدنی چینل پر جب بھی مطلب مجھے موقع ملتا ہے آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے تو آپ سے کچھ نہ کچھ فیلنگ شیئر کرتا رہتا ہوں تو یہ بھی ایک فیلنگ سے ہے کہ جو ہمارے یہاں جو ماحول اس وقت ہوتا چلا جا رہا ہے سب سمجھتے ہیں میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا دنیا بھر میں جو کچھ ماحول ہے جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی آٹو کے ہیں تو شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مدنی چینل کے ذریعے کوشش کریں تو بہت سارے جو کمزوریاں ہیں ہمارے معاشرے کی اور جس کی وجہ سے ہمارا امن و سکون تہوالا ہوتا چلا جا رہا ہے آئی تھنک سو کہ اس میں फर्क पड़ेगा लोगों की सोच बनेगी ना एक मोटिवेशन एक चीज है लोगों की मेंटेलिटी کریٹ کرنی ہے کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے یہ ہماری نفس کی شرارت ہے یہ اللہ کا حکوم ہے یہ پیارے رسول صلی اللہ و کے ارشادات ہیں یہ انداز زندگی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہونا چاہیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا کردار ہونا چاہیے اپنے پتن والوں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے محلے والوں کے ساتھ اپنے اطراف کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ والدین کے ساتھ کیا ایٹیوڈ ہونا چاہیے سلوک ہونا چاہیے رویہ ہونا چاہیے غصے کی مذمت کے متعلق تو بردباری علم اور ٹالرنس جس کو مطلب ہمارے آج کل کی ٹیکنالوجی کے اندر کہا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تو ہیں مگر جب ایک چیز بیان کی صورت میں سوالات کی صورت میں اور سمجھانے کی صورت میں جب بیان کیا جائے گا اس سے فرق پڑے گا خود آپ دیکھ لیجیے جب سے مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ اپنے اندر فرق محسوس نہیں کرتے اگر جیسے اس وقت میں اپنی کالیں لینا شروع کروں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کال فری فری پٹ کال ہو کہ کوئی مطلب ہے وہ وہی وہ نہیں آئے گا جیسے کہ, کہ انگیج نہیں آئے گی کوئی نہیں آئے گی دھر آدھا دھر آدھا درا کال ٹچ کرتے چلے جائیے اور مطلب کہ اپنے تاثرات دیتے چلے جائیے جیسے ایس ایم ایس ہم آپ کو دیتے ہی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے ایس ایم ایس کے ذریعے اپنی فیلنگس شیئر کر لیجیے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ مطلب کوئی فری فری پورٹ مل جائے کہ ٹھیک ہے آئیے اپنی شیئر اپنی وہ تاثرات دیجیے کہ مدنی چینل سے آپ کو کیا فرق پڑ رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ لاکھوں کی تعداد میں ہمیں ایس ایم ایس نہ آ جائیں لاکھوں کی تعداد میں ہمیں مطلب کالس نہ آ جائیں اور لاکھوں لوگ ہمیں مل کر یہ نہ کہیں کہ جی جی میری والدہ کو یہ اثر پڑا تو میری مجھ, میری ذات میں یہ افیکٹ ہوا ایس ایم ایس کا نمبر دے دیجئے. اے میری ذات میں یہ اثر پڑا تو میرے بچوں کی امی میں یہ اثر پڑا تو میرے بچے یہ مطلب ہو گئے تو میرے گھر کا ماحول اتنا ستھرا ہو گیا میرے یہ پرابلم حل ہو گئے میں نماز نہیں پڑھتا تھا نماز ہی بن گیا اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں کئی لوگ ملیں گے جن کو غسل وضو کے طریقے نماز کے طریقے مدنی چینل کے ذریعے ملے الحمدللہ کئیوں کو ایمان نصیب ہو گیا تو مسلمانوں کی اصلاح تو بدرجہ اولا نصیب ہوئی ہوگی الغرض مجھے جیسے کل بھی فون آیا کہ کچھ کریں بہت حالات متعب و غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اب دعا اپنی جگہ کرنی ہے کوشش اسٹرگل موٹیویشن یہ ساری چیزیں بھی ایک معنی رکھتی اس ایک ہے اس کے بھی اپنے ایک نمبر ہیں کہ وہ ہم کریں اور لوگوں کی سوچ کے اندر تبدیلی واقعی ہوگی آپ کہیں گے کیسے ہوگا اب میں آپ کو دیکھیں دوبارہ مدی چینل یہ آپ کو میں امیر سنت کے ساتھ جو اسلام کھانا کریں یہ طرح اسلامی بھائیوں کے اگر مناظر دکھائیں گے نا اب یہ جو اب اسلامی بھائیوں کے جو مناظر دیکھیں گے جو امیر سنت کے ساتھ اس وقت کھانا تناول کر رہے ہیں یہ ان کے بارے میں اب کیا کہیں گے کہ یہ اسلامی بھائی جو آج داڑھی میں امام میں مدنی حلیے کے اندر جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ کیا کل ایسے تھے تھوڑا سا اور ہمارے با... کیمرہ مین اگر تھوڑا سا اور کھولیں گے اور اسلامی بھائیوں کو تھوڑا سا واضح کے ساتھ دکھائیں گے اور اس کو پیننگ کریں اس کو اسلامی بھائیوں کو دکھائیے کہ اسلامی بھائی جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ یہ جیسے یہ مناظر آپ دیکھیے تو یہ اسلامی بھائیوں کا سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھانا اور اپنے مدنی ہولی اختیار کرنا میں آپ کو یقین دلاؤں ان کو اگر آپ ایک ایک کو پکڑ کے پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم پہلے ایسے نہیں تھے ہم موٹیویٹ کیے گئے ہیں ہمارا ذہن بنایا گیا ہے ہمیں مطلب دعوت اسلامی کے مبلغین نے آ کر ہم پر نفند کوشش کی ہمارا ذہن بنایا ہمیں کھانا کیسے کھانا یہ سکھایا ہمیں مطلب کہ نمازیں کیسے پڑھنی ہے یہ سکھایا تو یہ ساری چیزیں چینجنگ ہیں یعنی یہ ایک دسترخوان ایک سجا ہوا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ دسترخوان ہے جہاں ہم اسلامی بھائی کھانا کھا رہے ہیں ایک چھوٹی سی ایک انتہائی مائنسٹ اگزامپل آپ نے دی ہے یہ بھی چینج ہوئے ہیں نا اب یہ چینج ہوئے اسی طرح اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مہوتسو آباس میں کہاں سے چینج ہوئے ہیں ارے یہ مایوسی نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا بہت کچھ ہو سکتا ہے میں اس وقت جو میرے ساتھ چینل کے ناظرین آپ جتنے اس وقت میرے ساتھ چاہے وہ باب الاسلام پنجاب باب المدینہ کراچی دنیا میں جہاں کہیں بھی خبر پختون کا اور جہاں جہاں آپ کشمیر وغیرہ میں ہیں ہند میں ہیں یورپین ممالک میں امریکی ممالک میں افریقی ممالک میں جہاں جہاں بھی مطلب اس وقت سچویشن آپ اس وقت ہیں جو ٹائمنگس کے ڈفرینس ہیں ہم سب یہ سوچ بنائیں کہ بھائی کسی وقت مدنی چینل آن کروا دیں اب وہ دیکھیں گے تو صحیح نہ لوگ دیکھیں گے تو اٹومیٹیکلی ان کی فیلنگز تبدیل ہوں گی دیکھو جو دیکھ رہا ہے نا اس کی فیلنگز تبدیل ہو رہی ہیں اب جو ڈرامے دیکھ رہا ہے اور اس طرح کے الٹے سیدھے مناظر دیکھ رہا ہے اس کی بھی فیلنگز وہ تبدیل ہو رہی ہیں نا یہ بھی ایک صحبت کا ذریعہ یہ سمجھے کہ ٹی وی اب جیسا یہاں صحبت ملے گی ویسا آدمی کنورٹ ہو جائے گا اگر یہاں صحبت اچھی ملے گی تو آدمی اچھائی کی طرف کنوٹ ہو جائے گا یہاں بری صحبت ملے گی تو آدمی برائی کی طرف کنورٹ ہو جائے گا لوگوں کے پاس ٹائم ہے ایسا نہیں ٹائم نہیں ہے اب آپ کوشش کریں تو وہ گناہوں کے بجائے نیکیوں کی طرف غامزن ہو کر مدنی چینل پر ٹائم دے گا پھر وہ اجتماع اور کافلوں میں سفر کرے گا پریکٹیکل لائف میں آئے گا اور کوشش کرے گا آپ دیکھے گا تبدیلی آ جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ آ, ان مدنی پھولوں پر غور کریں گے غور کیجیے آپ اپنے کاروبار میں ہیں عزیز و قارب میں ہیں دوست احباب میں ہیں کہیں بھی ہیں آپ مبلک بن جائیے نکی کی دعوت دینے والے بن جائیے یہ میں اس لیے ساری باتیں کر رہا ہوں بس وہ جو مجھے جو میسج اور جو کالس اور یہ تھی کے بہت مطلب کہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور مطلب بہت عجیب و غریب ماحول ہوتا چلا جا رہا ہے میں ایک اس کا ایک سولوشن آپ کو دے رہا ہوں حل دے رہا ہوں حل قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے اسلام کی بنیادی اصولوں پر اسلام کے بنیادی احکامات پر عمل کرنا سلو الا الحبیب صلی اللہ تعالی محمد البتہ میرے متی کے ناظرین یہ آیت کریمہ جو اس وقت میں نے آپ کو سنائی یادینہ نو بے صبری و صلاح اس کے تحت چند مدنی پھول خزانہ عرفان کے اندر جو بیان کیے اس میں جو بہت ہی ایک بنیادی بات جو اس میں ہے وہ ہے استعانت کا اس میں بیان موجود ہے صبر کا بیان موجود ہے نماز کا بیان موجود ہے شہید کا بیان موجود ہے آزمائش اور امتحان کا بیان موجود ہے اب ظاہر ہے کہ ایک نشیش کے اندر یا ایک اس مختصر سے بیان کے اندر ہر ایک کو لیا نہیں جا سکتا کیونکہ اگر ہم ایمان والوں کی بات کریں صبر کی بات کریں تو جیسے یہاں ارشاد یازینہ مستفین صبری و, و صلاح اب ایمان والوں کو صبر کا کہا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ واویلا کرنے چیخنے چلانے سے مصیبت نہیں تلا کرتے ہے صبر ہی کرنا پڑتا ہے اسی طرح مصیبتوں سے یہ یہ جو سمجھائے جا رہا ہے آزمائشیں وغیرہ جو ہمیں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تباء الگ طرح سے جو آزمائش آتی ہے اس میں صبر کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ بہت پیارا مضمون ہے کہ مصیبتوں سے نہ گھبراؤ کہ ہم مختلف قسم کی مصیبتوں سے تمہاری آزمائش کرتے ہیں کبھی خوف کے ذریعے کہ تم طاقتور دشمن کے ظلم و ستم کے خوف میں مبتلا کر دیے جاتے ہو اور کبھی بھوک میں مبتلا کر دیے جاتے ہو اس طرح کے انفرادی یا قومی طور پر معاشی حالت کمزور اور تباہ ہونے لگتی ہے اور کبھی مال اور دولت کے نقصان سے تمہاری آزمائش ہوتی ہے کہ تجارت میں خسارہ ہونے لگتا ہے یا چوری اور ڈکیتی کا وبار آ جاتا ہے اور کبھی جانوں کے نقصان کا شکار ہوتے ہیں کہ جوان بچے کی لاش تمہارے سامنے ہوتی ہے عزیز اور کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا پڑتا ہے کبھی سمارات کا نقصان تمہارے اوپر غم و اندوں کا پہاڑ بن کر ٹوٹتا ہے کہ سیلاب طوفان دوسری آسمانی آفات تمہاری ہری بھری کھیتوں اور پھلوں سے لدے ہوئے باغوں کو توا برباد کر دیتے ہیں ان تمام آزمائشوں اور مصیبتوں پر اگر تم تڑپ کر اللہ ہی کو یاد کرتے ہو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 پیاری باتیں ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت یہ سارے واقع آتے ہیں دنیا بھر کے اندر بیرونی طاقتوں کا غلبہ اور کبھی بھوک و پیاس کے غلبے تو کھیتیوں کا ادر جانا تو یہ موتوں میتیں اور نہ جانے طرح طرح کی ہیں اب آپ بتائیے کہ سوائے مصیبت پر صبر کرنے کے ہمارے پاس راستہ کیا ہے واویلا نہیں ہے اور صبر یاد ہے کہ صبر کو کمزوری نہیں ہے یاد ہے صبر جو یہ بڑی ہالی آپ دیکھیے مدد چاہو س... یعنی اگر آپ پر اور ہم پر کوئی مصیبت آئی ہے اور ہم صبر سے مدد مانگے اب یہاں مدد مانگ صبر سے مدد لو اب صبر مدد کرے گا آپ کی اور آپ کو ہمت دے گا تو یہاں استعمال کی بات آ جاتی ہے جب یہاں استعانت کی بات آئے گی تو پھر وہ آئے تو کریما یاد آتی ہے جی تجھی... وہ جی سے مدد چاہیں اللہ ہی مدد کرتا ہے اب یہ ایک بڑا ہی یوں سمجھیے کہ تفصیلی موضوع استعانت میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک آ, ایسا موضوع ہے کہ اس پر کچھ نہ کچھ آ, مدنی پھول آپ کو ملنے چاہیے آئیے میں آپ کو استعانت جو یہاں آیا کہ یہاں مدد مانگنے کا کہ نماز سے اور صبر سے مدد مانگو تو یہاں میں کچھ مدد کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ کچھ کلیئر کر دوں کہ یہاں جو پیری آیت کریمہ کوٹ کی جائے گی ایا کا نستین سور, سور فاتحہ کے اندر جو ہے کہ یعنی ہم تجھی سے مدد چاہیں تو یاد رکھیے میرے متیجۂ حقیقی جو مددگار ہے نا یہ اللہ از اللہ ہے اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا البتہ اللہ از اپنے بندوں کو مدد کا اختیار دیتا ہے یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے بہت سارے وسسوں سے انشاءاللہ شاء اللہ عز و جل ہم بچ جائیں گے اچھا اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر مدد کی لیکن اللہ عز نے فرمایا ولقد نفرک اللہ بی بدر بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ عز کی مدد کہا گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کا اختیار اللہ کے دیرے سے ہے تو حقیقت اللہ عز و ہی کی مدد ہوئی یہی معاملہ انبیاء کرام اولیا عظام علیہم السلاۃ والسلام رحیم اللہ وسلام کا ہے کہ وہ اللہ از کی عطا سے مدد کرتے ہیں اور حقیقت وہ مدد اللہ از و کی ہوتی ہے کتنا یہ کانسپٹ کلیئر کریں پلیز جیسا جیسے سعیدنا سلیمان علیہ نبینا والی صلاحت السلام نے اپنے وزیر آصف بن برخیا سے تخت لانے کا فرمایا اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا اس پر فرمایا ہاض من مین فضل ربی حاض مین فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے انیس سو پارہ سورہ نحل کی آیت نمبر چالیس میں یہ ارشاد ہے اور جو بدر کا بیان ہوا یہ پارہ چار سورہ عالیہ عمران آیت نمبر ایک سو میں اس کا ارشاد ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا بخاری کی حدیث ہے دودھ کے ایک پیالے سے ستر صحابہ کو سیر کر دیا یہ بھی بخاری کی حدیث ہے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے چودہ سو فورٹین ہنڈریڈ یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کر دے یہ بھی بخاری میں بیان ہے لو دہن یعنی تھوک مبارک سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرما یہ خسائی الکبرہ کے اندر نقل ہے یہ تمام مددیں کیونکہ اللہ عزر وجلح کی عطا کردہ طاقت سے تمہیں, طاقت سے تمہیں ل... تھی لہذا سب اللہ عز و اللہ ہی کی مدد ہیں اب اس کی وسیع تفصیل بھی بیان جا سکتی اب یہاں پر ایک وسوسہ ہو رہا ہے گا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عبادت کی طرح مدد مانگنا بھی خدا سے ہی خاص ہے جب غیر خدا کی عبادت شرک تو غیر خدا سے مدد مانگنا کیوں شرک نہیں یہ ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے آئیے میں اب آپ کو اس وسوسے کا بھی علاج ارض کرتا ہوں اس آیت کریمہ میں مدد سے مراد حقیقی مدد ہے یعنی اللہ از وجاللہ حقیقی کارساز یعنی حقیقت میں کام بنانے والا سمجھ کر ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یعنی اللہ ہی کو حقیقی کارساز کہ یا اللہ حقیقی کارساز سمجھ کر ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس کی تفصیل مزید میں آگے بیان کرتا ہوں کیا ہی بہتر ہو کہ چند لمحے کچھ امیر سنت کی زیارت کر لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد یہ کھانا کھا چکے امیر سنت الحمدللہ اور ابھی دعا ہوگی اور انشاءاللہ پھر اللہ نعت خوانی وغیرہ کا سلسلہ بھی چلے گا صلو علی الحبیب صلی یہ امیر سنت کا جو بھی انداز دکھائیے ذرا دوبارہ دکھائیے گا یہ توفہ لینے کے لیے بلکہ ان میں ایک تعداد ہے جو ہاتھ ملانے کے لیے کسی صورت میں بھی ہاتھ لگ جائے عشق والے چلے نمبر لے گئے ماشاء اللہ الحبیب تو میں یہاں سے جواب دے رہا تھا کہ اس آئےت کریمہ میں مدد سے مراد حقیقی مدد ہے یعنی ہم تجھی سے مدد چاہیں یعنی اللہ از وج اللہ حقیقی کار یا یا اللہ از وجل حقیقی کار سمجھ کر ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں رہا اللہ از اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا وہ مہد واسطہ فیض اللہ سمجھ کر جیسے کہ قرآن کریم ہے اللہ لہ پارا چار سور انعام آیت نمبر ستاون میں ترجمہ کنزول ایمان اور حکم نہیں مگر اللہ کا اس کے ساتھ سورہ بکر آئے نمبر وہ دو سو پچپن تیسرے پارے میں ارشاد ہوتا لہو لہو ما فی سما و ما وما الارض اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں یقینا دونوں آیتوں سے مراد یہی ہے کہ حقیقی حکم اور حقیقی ملکیت اللہ عزر کے لیے ہے ورنہ تو حاکم کا حکم ماننا اور کسی بھی چیز مثلا مکان مال سامان پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنا ہی شر ٹھہرے گا اسی طرح ایا کا نستوین یعنی ہم تجھی سے مدد چاہیں سے بھی یہی مراد ہے کہ حقیقی معنیوں میں اللہ از وجاللہ ہی کارساز یعنی کام بنانے والا اور مددگار ہے اور عطا علاج سے دوسرے بھی مددگار ہیں اگر آیت کریمہ صرف یہی معنی لیے جائے آیت کریمہ کے صرف یہی معنی لیے جائیں کہ غیر خدا سے کسی بھی قسم کی مدد مانگنا شرک ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا نہ تو انبیاء کرام علیہم السلات و نہ ہی صحابہ کرام علیہ محاجر صحابہ کرام علیہ کی مدد کر کے ہی اہل مدین انصار کے لائے اور انصار کا معائنہ ہے کیا مددگار انصار و مہاجر تو یو محاذ اللہ از وجل صاحب کرام علیہمردوان مشرق رہے نیز نہ اولیاء کرام شیر سے بچے نہ ہی علماء کرام کیونکہ قدم قدم پر غیر اللہ کی مدد کی ہر ایک کو حاجت رہتی ہے غور فرمائیے انسان اپنی پیدائش سے لے کر قبر میں دفن ہونے تک بلکہ تا قیامت بندوں کی مدد کا محتاج ہے دائی مڈ وائف کی مدد سے ولادت ہوئی ماں باپ کی مدد سے پرورش پائی بیماری ہوئی تو ڈاکٹر کی مدد سے شفا پائی استاد کی مدد سے تعلیم ملی کسی نے ظلم کیا تو پولیس مدد پر آئی خصوصا ہمارے ملک پاکستان میں جگہ جگہ بورڈ آویز آئے مددگار جس کا نمبر ہے ون فائیو تو اس طرح مطلب کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا اگر ہم اس کے وہ معنی لے لیں جو وسے کے طور پر دلوں میں آ جاتے ہیں تو اب مرنے کے بعد بھی دوسروں کی امداد کا سلسلہ ہے کہ پھر غسال کی مدد سے غسل ہو کفن پہنا گورکن کی مدد سے قبر خدی مسلمان کی مدد سے دفن ہوئے اور اب اسال ثواب کے ذریعے قیامت تک مدد جاری رہے گی بروز قیامت ٹاٹا علسلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی حاجت ہوگی جو کہ بہترین یقین بہترین مدد ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ آج ماننے کا ہے کیسے مدد کر رہی ہے وہ قیامت کی مدد کا حال دیکھیے اللہ حضر و جل اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان جنتی جنت میں علماء کرام کے محتاج ہوں گے اس لیے کہ ہر وہ ہر جمعہ کو اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے اللہ حضر و جل ان سے ارشاد فرمائے گا تمنؤ الیا معاشی تم یعنی مجھ سے مانگو جو چاہو, جو چاہو, جو چاہو اب وہ جنتی علماء کرام کی طرف متوجہ ہوں گے کہ آپ اپنے رب کریم سے کیا مانگیں وہ فرمائیں گے یہ مانگو وہ مانگو تو جیسے لوگ دنیا میں علماء کرام کے موتا تھے جنت میں بھی ان کے موت ہوں گے اتنی خوبصورت یہ حدیث ہے یہ جامعہ فقیر کی روایت ہے اسی طرح سورہ ماہدہ کی دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وہ تاع ون اد البر و تقول اسم ول ادوان ترجمہ کنزول ایمان اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو یہ چھٹا پا رہا ہے سورہ معدہ کا ہیت نمبر دو تو یہ جو ہے وستغین بے صبری کے اور صبر و نماز سے مدد چاہو اس کے تحت یہ سارا مطلب کہ ہم بیان سن رہے ہیں اسی طرح سکندر ذلکر نین نے مدد مانگی جب حضرت سعیدہ ذلکر نین سکندر ذوال نین رحمت اللہ تعالی علیہ میں جانی مشرق سفر فرمایا تو ایک قوم کی شکایت پر یاجوج ماجوج اور اس قوم کے درمیان دیوار قائم کرتے ہوئے قوم سے اس قوم کے افراد سے آپ نے اشار فرمایا بخواہ میری مدد میری مدد طاقت سے کرو یہ سور کے اندر ہے اچھا اسی طرح دین خدا کی مدد کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے ان تنسر اللہ یم ان تنسر اللہ یم اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے بھاری مدد کرے گا اللہ تمہاری مدد کرے گا اسی طرح نبی علیہ السلام کا غیر اللہ سے دین کے لیے مدد طلب فرمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ ازب اللہ کی طرف حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں یہ تیسرا پارا سورہ عالیہ عمران آیت نمبر باون میں ہے اللہ عز وجلح کا غیر اللہ کو مددگار مددگار فرمانا جب ملک <وَحِيرٌ> ترجمہ کنزول ایمان تو بے شک اللہ عز و جلحلہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں تو پارہ اٹھائیس سورت تحریم کے آیت نمبر چار میں یہ ارشاد ہوا تو ابو یہ دیکھیے کہ مز... یہ جو آیت کریمہ قرآن... بیان ہوئی جن میں بندوں سے مدد طلب کرنے کا تذکرہ ہے ان میں اور ایا کا نستغین یعنی ہم تجی سے مدد چاہیں میں بظاہر تعارث یعنی ٹکراؤ موجود ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا لیکن حقیقت میں کوئی سے ٹکراؤں نہیں ہے کہ ایا کا نستغین میں حقیقی مدد مانگنے کا ذکر ہے اور دیگر آیات مبارکہ میں اللہ از وجاللہ کی اجازت سے دوسروں سے مدد مانگنے کا بیان ہے اضر سیدنا امداد اللہ معاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نالا امداد میں یہ اعشار لکھے لگا تک گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ جہاز امت ایک حق کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں تم ہی چاہو ڈباؤ یا تیرا رسول اللہ، تو اس پر اور بہت سی وضاحت موجود ہے لیکن میرا اصل میں وقت ختم ہو رہا ہے صبر پر بھی بیان کرنا ابھی باقی ہے پھر نماز کے متعلق بیان کرنا باقی ہے آزمائشیں جو ہم پر آتی ہیں اس پر بھی بیان کرنا ابھی بہت باقی ہے حدیثوں میں آیتوں میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ ہماری کوئی کنفیوژن رہ نہیں سکتی کوئی وسوسا رہ نہیں سکتا میں مثال کے طور پر تبرانی شریف کی حوالے سے ایک روایت معذم کبیر جی سترہ صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ پر یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ہمارے آکا صلی اللہ تعالی سے فرمائے جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا راہ بھول جائے اور مدد چاہے اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم یعنی مدد یارو مددگار نہیں تو اسے چاہیے یوں پکارے یا عباد اللہ عی یا عباد اللہ عی اے اللہ عز و جلا کے بندو میری مدد کرو اے اللہ از وجلہ کے بندو میری مدد کرو کہ اللہ عز و چل کے, کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا اس طرح اور بھی روایتیں شروحات وغیرہ موجود ہیں انشاءاللہ عزوجل موقع ملا تو اس پر مزید بیان کروں گا کہ پھر وہ ہوتا فوت شدگان جو ہو گئے ان سے مدد کرنے کا کیا حکم ہے تو وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وقت پر اس کا بھی بیان کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق کا فرمائے امیل سنت کی طرف چلتے ہیں میں امید کرتا کہ وہاں پر انشاءاللہ اجتماع ذکر ہوگا سنت کی زیارت ہوگی بکیہ بیان ان کل کے مغرب کے بعد کے بیان میں کرنے کی کوشش کروں گا اللہ از ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے اور خوب خوب رامادان المبارک اور اعتکاب کی برکت عطا فرمائے آمین بجا ہند نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی علی الحبیب صلی اللہ علیہ